کہ الله سبحانہ و تعالی والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون اولئیک علا هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة البخارہ آیت نمبر 4 اور پانچ کی تلاوت ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے کی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر آج کے ہمارے درس میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں اولا اکا الدم ربہم اولا اکہم المسلحون یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہی لوگ یقین رکھتے ہیں متقین کی چوتھی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں یعنی قرآن مجید پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں البتہ اب عمل صرف اسی پر ہوگا جو نبی اکرم علیہ السلاۃ وسلام لے کر آئے باقی سب کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے سو یہ ہمیشہ باحفاظت رہا ہے اور رہے گا جب کہ دیگر کتب آج اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا اور سورہ نساء میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا نزل على رسوله انزل من قبل اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں سیدنا ابو ہورۂ رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں تو ان کی تصدیق کرو نہ تقزیب بلکہ کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اللہ اکبر تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اہل کتاب یہود و نصارہ ان کی جتنی روایات ہیں اسرائیلیات ہیں تفاسیر کے اندر ان کے بارے میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے ہم ان کی نہ تصدیق کریں گے کہ کہیں جھوٹ نہ ہو اور نہ ہی ہم ان کو رد کریں گے کہ جی بالکل تمہاری سو فیصد باتیں غلط ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی ہو تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں صحیح بخاری اور سنن ابوداود کے اندر اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے آخرت پر یقین ہی آدمی کو عملِ صالح پر عبارتا ہے اور عذاب الٰہی سے ڈراتا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ النمل میں ارشاد فرمایا تَوْسِينَ تِلْكَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مبین هُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ لدی نوق سل تونز وہل عرتی لا یوکینو دین بل اخرتی ضئن آم لہ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ توصین یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں مومنوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہیں وہ جو نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے یعنی جو وہ بد اعمال کرتے ہیں وہ مزین کر دیے پس وہ حیران پھرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ سخارے خسارا پانے والوں میں سے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور بد امالیوں میں لتھڑے ہوئے ہیں فرمایا ہم ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں اور وہ حیران و پریشان گھومتے رہتے ہیں اور خود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا الف <سؤال> لام مین تلك آیات الكتاب الحکیم هدن ورحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَلِفْ لَعْمِيم یہ, کتا... یہ کمال حکمت والی کتاب ہے اور اس کی آیات ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص حاضر ہوا اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ اپنے زانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لی اور پوچھنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے صحیح مسلم کتاب ایمان اور یہ آنے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا ایمان کے بارے میں پوچھا لمبی حدیث ہے تو یہاں ایمان کے حوالے سے اور آخرت پر ایمان کے حوالے سے ہم نے یہ بات نقل کی ہے اس کے بعد اولا اکا الادم اولا اکا مفیح آیت نمبر پانچ ہے سورہ باقرہ کی فرمایا یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں یعنی وہی متقی لوگ جن میں یہ اوساف ہوں گے وہی رب تعالی کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے اور مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے قرآن مجید نے اس کی خوب وضاحت فرمائی ہے کہ کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف تقوع پر ہے اللہ رب العالمین سورہ بخارہ میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وطم فل اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین سورہ معاہدہ میں ارشاد فرماتے ہیں فتخ اللہ یا الالباب لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پس اللہ سے ڈرو اے عقلوں والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا ترجمہ تفصیر اس پر غور و فکر اور تدبر کی ت... جو ہے توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ